رحیم. اکرام، یہ رحیم سامعش ہے ہمارا پر پتا ہے اللہ حضرات مجھ سے پیشتر میرے دوستوں نے, بھائیوں نے نے آپ کے سامنے پرور فائدات حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے بارے میں اور ان کے مناطب ان کے فضائل ان کے محامد کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے خیالات کا اندھار کیا ہے ان خیالات میں کہیں کہیں اس بات کا بھی تذکرہ ہوا کہ یار لوگوں نے خام کا آج کل کے اس دور میں جب کہ ملک کو اتحاد اور اتفاق کی الحد ضرورت ہے اور جب کہ ہمیں منحصل قوم اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کا کرنا چاہیے تھا کہ ہم ایک شیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اسلام کے دشمنوں کے خلاف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 کہ اگر وہ پاس موجود نہ ہوتے تو آج ہم, ہمارے گھروں والے ہماری اولادیں ہمارے آبا الاداد آج مسلمان نہ ہوتے آج ہم بھی بادہ کے پار رہنے والوں کی طرح جلو پہن کے تین سو ساٹھ ہوداوں کے پرستار ہوتے ان کی پوجا کر رہے ہوتے آج اگر ہم مسلمان ہیں اپنے آپ کو ہلکا بگوشان اسلام کہتے ہیں نبی کے جان میں ہمارا شمار ہوتا ہے سرورے گرامی کا توقع امامت ہم اپنے دلوں میں ڈالے ہوئے ہیں آپ کی محبت کے ہم نعرے بلند کرتے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان پاس باز ہستیوں نے اس پودے کو جسے نبی نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا اسے اپنا خون دے کے پھینچا ہماری حالت عجب ہے کہ جس درخت کے طریقے ہم تبتی ہوئی دوپہر میں سستا کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اسی درخت کو लिए کے لیے ہاتھ میں فلارے لے کے دوڑ رہے ہیں آج کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر شدید نہ ہوتا فاروق نہ ہوتا نہ ہوتا رضوان اللہ رحیم اجمعین علی, علی مرتدہ نہ ہوتے رضی اللہ تعالان ہوتے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 آسن کو دو دو اس کو بچانے کی ضرورت نہ پیش آئی کبھی تو علی کو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر خوفے کی طرف آ کر کسی لشکر سے لڑائی نہ لڑنی پڑی اگر بیٹا لڑ سکتا ہے تو باپ کی زندگی میں ناؤ ڈوبتی نظر آتی تو وہ نہ لڑتا کس کس مہین کا لڑے تو کبھی تم نے سوچا ہے اشتبار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو تم کہتے ہو نبی رخت ہوئے ساری کائنات مرکز ہو گئی صرف تین آدمی مسلمان رہ گئے میں نے تمہاری کتاب اٹھائی ان تین آدمیوں کا نام پڑھوں میرے دل میں تھا کہ ان تین میں سے ایک نبی کا کیسا ہوگا جس پر نبی نے کہا تھا انتنا وقت وہ ابھی اب آج صرف میرا چچا ہی نہیں میرا باپ بھی ہے میں نے سوچا تھا کہ ان میں ایک ابھی بالک کا بڑا بیٹا وکیل ہوگا میں نے سوچا تھا کہ ان میں ایک کبھی ہوگا میں نے سوچا تھا ان میں ایک پارٹنا ہوگی میں نے سوچا تھا ان میں ایک حسن ہوگا میں نے سوچا تھا ان میں ایک حسین ہوگا لیکن جب میں نے اصول کاپی کو اٹھایا جب میں نے تمہاری کتاب نار کشتی کو اٹھایا تو اس میں لکھا ہوا تھا صرف تین آدمی بچے ایک سلمان تھا دوسرا ابوزر تھا تیسرا مقدار تھا اور انہیں بتلاؤ کہ نبی کا گہرانہ کہاں گیا ہے خدا کی قسم ہے ہماری آرزو یہ ہے کہ ہم تمہاری تباہی کی دعا نہیں مانگتے تمہاری ہدایت کی دعا مانگتے ہم نہیں مانگتے اس لیے کہ میرے دین میں تبلنا ہے ہی نہیں میرا دین تبلنا ہی تبل ابو بکرو تب بھی تبل فاروق ہو تب بھی تبل رین ہو تب بھی تبل حیدر ہو تب بھی تبل حسن ہو تب بھی چور لو حسین ہو تب بھی چول اور تبرا تیرے ہاتھ میں آیا تو نے میرے بڑوں کو گالی دی اور نہ جانا کہ اپنے گھر کبھی بھی کر رہ! سوچا مسلطح رہا ہے سن لو جن کا مطلب پیار کا ہوتا ہے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 ان سے کے بارے میں پوچھو اور ان سے تو کے بارے میں پوچھو اور جاؤ نز البلاگا کو اٹھاؤ جب صاحب بھی جوش میں کہہ رہے تھے پریشان تھے اللہ ان کی پریشانی کو دور کروا کہہ رہے تھے تم نج البلاگا لے کے آنا ہم لے کے آئے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں تم نج البلاگا لے کے آؤ ہم نہج البلاغا تمہیں کھول کے دکھا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 کہ میں چھکتا ہوں دلے یوگا میں کانٹے کی طرح میں چھگتا ہوں دلے یوگا میں کانٹے کی طرح اور تو پتہ اللہ اللہ ہُو اللہ ہوں ہو. میں تجھے بتلاؤ البلاغہ میں کیا لکھا ہے اسی لاہور میں رہتا ہوں اسی جگہ بکتا ہوں حوالہ میرے تمہیں اور جاؤ اس گاؤں کے چودھریوں تم گواہ رہنا گاندے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں حوالا غلط ثابت ہو اور پاس کچھ نہیں اپنی گاڑی اس کو انعام میں دینے کے لیے تیار ہوں جو حوالہ غلط ثابت ہے تم جس کو والے بیت کہتے ہو اس سے پوچھتے ہیں علی الی سید یہ بیت ہے جنو رین کے بارے میں تو کیا کہتا ہے کیا کہیں دنو رین میں تجھ کو لوگوں نے کہا سمجھاؤں اور لوگوں نے کہا تجھ کو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 اور جو مجھ کو پتا ہے خود کو مجھ سے بھی زیادہ پتا ہے تو صحیح اہل بس وہ تو بات کی بات ہے کہ اہل بیت کون ہے کتاب وہ بھی فیصلہ کر لیں تم انہیں کو مانو کہ یہ بھی ہمارے ہیں اور ہمارے کبھی ہم تو چھوڑ کے جا سکتے اور جن کے ہوتے ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں کے ہوتے ہیں ساتھ اور دیکھنا پھر کس کے ہیں کتاب تیری ساتھ میرا اس کو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے جادو وہ جو سر کہا جو جو جانتا ہے ہم جانتے ہیں جتنا نبی نے جتنا نبی سے ہم نے سیکھا اتنا نے سیکھا جتنا نبی کو ہم نے دیکھا اتنا نے دیکھا ابو بکرو ابو بکرو وہ بھی نبی کے پاس بیٹھے انہوں نے بھی نبی سے سیکھا انہوں نے بھی نبی سے حاصل کیا وہ بھی نبی کی صحبت سے اکثر بنے وہ بھی نبی کی صحبت سے کندن بنے وہ بھی نبی کی نظر سے راسمان کی بلندیوں سے ہم گرار ہوئے لیکن عثمان ایک شرف تجھ کو حاصل ہوا جو ان کو حاصل نہ ہوا ملتا ملتے رہی مالا یلا اور تجھ کو نبی نے دو بیٹیاں دی کائنات میں کسی دوسرے کو دو نہیں دی تو صحیح آؤ تو صحیح ان کو برا کہ عثمان تو کہتا ہے تجھ کو نبی نے دھو دی کائنات میں کسی کو کسی نبی نے دھو بیٹیاں ارے ہر بات ہو رہی تھی میرا کی کیا کہوں براری بالکلوں نے ان گریبوں نے جمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے بات میری کیا کہ تھوڑے وقت میں کچھ کہہ دو سن ذرا توجہ سے سننا کہہ رہے کہ مسئلہ ملا سکتا ہے کہتے ہیں خود سامنے خوبصورت کیا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 وہ بھی ابو طالب کا بیٹا یہ بھی ابو طالب کا بیٹا پھر یہ کٹے کا بیٹا تھا تو عبداللہ اتنی عباس میں تھا کہ نبی نے راج کی تاریخی میں اس کو اپنے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ماتھا چونا گھونٹوں کو اپنے لبھائے مبارکہ سے لگایا قرآن وپس کے ہو بجیل اللہ قرآن اتارا مجھ پہ ہے سمجھائے اس کو دے وہ نہیں تھا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 اس کا حصہ بن گئی تو جو دو کا تھا اس کو کیوں نہ ملی جن جو رین کے گھر دو بیٹیاں تھیں اس کو کیوں نہ ملی کوئی بات کرتے ہو ہواس کی بات اور وراثت وہ لوگ بات کرتے ہو گاضی صاحب نے تو ویسے ہی ہماری وجہ سے بات کو مستفر کر دیا وراثت جن کا مذہب ہی وراثت پر ہے تمہیں پتا نہیں ان کے مذہب کی بنیاد وراثت پر باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد پوتا پوتے کے بعد پڑپوتا پڑکوتے کے بعد اس کا پوتا پھر اس کا پوتا پھر اس کا پوتا اور جب اولاد نہ ہوئی کہنے لگے امامت ہی خطر ہو گئی تمہاری تمہارا تو مسئلہ ہی بنا سکتے جب بیٹا نہ رہا تم نے امامت بھی گم کر دی تمہاری بات کیا تم کیا احتراج کرتے ہو گیا وراثت مسئلے کون اہل بیب سے پوچھو کون اہل بیگ آج فاروق کو جدید کو برا کہتے ہو ان اہل بیب سے پوچھو <سؤال> ان کی کیا کیا تھی جاؤ اٹھاؤ کتاب اس شافی کو تمہارے علام الخدا کی نام اس کا مرتدہ تھا تم نے کہا اس کا نام مرتدہ نہیں ہدایت کا نور ہے ہم نے کہا کتاب اس کی حوالہ علی کا زبان میری اور دماغ تیرا سن لگا باپ عثمان کے بارے میں یہ کہو عمر کے بارے میں کیا کہو چاول ان کی ڈا سے مبارک پہ ڈالوں گی علی کو خبر دی آنکھوں میں آنسو آئے قدموں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا جوان بیٹے حسن نے سہارا دیا دوسری طرف سے حسین نے پکڑا بابا کیوں روتے ہو عمر اکیلا نہیں گیا اسلام سانس لے گیا ہے کہنے میں ان سے پوچھو ان سے پوچھو کیا بہتر آؤ تو صحیح آیا اس سے پیش بھی آیا تھا جب کہ صدیق کو پرانے کفن میں نہلا کے رکھا گیا تھا کہنے لگے اللہ میری ایک بڑی آردو کتاب شافی علم الہدا کی تلخیص الجافی توسی کی ہماری ابن بابا کمی کی تینوں کتابیں تمہاری حوالہ علی کا دن تیرہ زبان میری غلط ہو تو گردن کو کٹوانے کے لیے تیار ہو آدرا بات کر کیا کہا کہا اللہ ایک ہی آدمی ہے والے سن رہے کہا علی کیا آزو ہے کہا آرزو یہ ہے اللہ مجھ کو بھی اس طرح کا بنا دے اللہ مجھ کو بھی او علی جس کی طرح بننے کی دعا کر رہا ہے تو اس کو گالی دے رہا ہے کبھی سوچا کبھی سوچا اور اگر یہ برے تھے وقت بارہ بجے تک کیا میرے خیال کیا خرچ ہوتا ہے کہا اگر یہ برے تھے تو جاؤ پھر علی سے جاتا پوچھو رضی اللہ تعالی پوچھو علی تھے اگر یہ برے تھے نین کے بعد پہلا بیٹا ہوا نام رکھا اپنے آقا کے نام پہ محمد کس کے نام پہ رکھا اور تمہارے گھر بیٹا ہوتا ہے تو کس کے نام پہ رکھتے ہو اپنے پیاروں کے نام کس کے نام پہ رکھتے ہو بولو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 اٹھا تو صحیح ذرا اپنی کتاب ایک شیخ مصیب کی فی الحال ملا باقر مجلسی کی فسود المحمہ ابن نے کی کٹب الغما ہر کی اٹھا ذرا کتاب کتابیں تیری وہ چلی تھے آج تیرے گھر بچہ ہوا نام کیا رکھ رہا ہے کہا بچہ ہوا اپنے آقا کے نام پہ محمد رکھ رہا صلی اللہ علیہ وسلم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 جس کے پاس اصل ہو اس کو کہانیوں کی احتیاج اور ضرورت باقی جھوٹ کا سارا کون لے جاتے جس کے پاس سچ نہ ہو اور جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ کوکا کولا کے خالی ڈھکنے اپنی جیب میں ڈال کے ان کو کھٹاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے پیسے ہیں اور جس کی جیب میں روپے ہوں وہ کبھی کسی کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوتا بنا کس سے دروازے تھے بنا کس سے دل پتارے حیدری کے تو جیتا ہے کس سے بنا میں کیا کہوں جا ایران کے ٹہن کا کس طرح سے پوچھ وہ کون تھا جس کا نام آتا تھا تو ترکنا شروع کر دیتا پوچھنا ہے تو ان سے پوچھ مجھ سے کیا پوچھتا ہم سے کیا کرتا وہ تھا جس نے آگی دنیا کو اپنے پیروں کے نیچے رونا تھا وہ کون تھا جس نے کتنے کیسروں کتنا کے ایوانوں کو امدادہ کیا وہ کون تھا جس نے شہنشاہوں کے تاجوں کو فقیروں کے قدموں میں ڈالا تھا وہ کون تھا ہم کو کتنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو کہانی کی ضرورت نہیں ہے کیا اپنے گھر سے پوچھ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 ادا کی قسم ہے اس کی سیاہی کو میں تیرے سامنے روشن کروں تو گا تہ اٹھا بحث اللہ کو فاروق چلا لڑنے کے لیے دشمن سے کہا نہ جا کہا کیوں نہ جاؤں کہا اگر تو چلا گیا تو مسلمانوں کا مل جاؤ مادہ چلا جا رہا اگر تو نہ رہا مسلمان کہاں جائے گے کہاں جاتا ہوں تسبی تب تک, تک سلامت ہے کہ اس کا امام سلامت ہے امام سلامت نہ رہا تو تسبیح کے دانے بکھر جائیں کس نے کہا تھا اجھو! پوچھو ایسے کائنات سے کبھی صاحب سے بھی بات کر رکھ لو گالی دینا تو بڑا آسان ہے کائنات میں کون ہے جس کو گالی نہیں دی جا سکتی ہاں ہم کو تمہاری ایک عادت معلوم ہے اور وہ یہ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 اس کے ساتھیوں کو قتل کر رہا تھا پورے پاکستان میں کون تھا جو حمنی کا نام لے پتا ہم تھے کہ تم وہ کیا پوچھے تم نے تو صرف چڑھتے سورج کو فلا دروازہ کوئی اور مورخین نے بتایا کہ جب اٹھارہ ہزار لے کے نکلے حکمران اکیلا بیس بائیس آدمیوں میں آیا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 تم نے حسین کے ساتھ بھی یہی کیا آج گلا ہے ہوٹل یوم حسین وہاں منایا گیا مجھ کو وہاں بلایا گیا اس وقت کا سفیر ایران جنرل نسہری اس وقت پاکستان میں ایران کا سفیر تھا شیعہ بھائیوں نے یہ یومچسپ باقی تھی اور زندگی میں پہلا اور آخری موقع تھا کہ مجھے کسی شیعہ مجلس میں بلایا گیا میں گیا لڑ رہا تھا اس کے ساتھی مر رہے تھے شامار رہا تھا سبگر ایران مجلس کا مہمان خصوصی تھا میں نے اپنا رخ پلٹ لیا میں نے کہا میں ظالموں